رب العالمين والصلاه والسلام على سيدي المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله ابن ماجه شریف کی حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درو شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو سرکار مدینہ راحت قلم وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی شان افو کرم اور حلم و صبر کے بارے میں ہمارا کلام جاری تھا آج اسی سلسلے میں مزید واقعات اور سیرت طیبہ کے مزید سنہری پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے حضرت سیدہ تنہا عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے فرمایا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ ول وسلم پر ظلم اور زیادتی کی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام دیا ہو میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا جب تک کوئی شخص اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو نہ توڑتا اگر اللہ کی حدود کی مخالفت کی جاتی اللہ کے احکام کی مخالفت کی جاتی پھر سرکار دعالم سلدم اس سے بدلہ لیتے اور مزید فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فی سب اللہ کے بغیر کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا نہ کسی خادم کو کبھی مارا اور نہ کبھی کسی عورت کو مارا کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دس سال تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اس تک نہ فرمایا اور جو کام میں نے کیا اس پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے کیوں کیا اور جو نہ کیا اس پر کبھی یہ نہ فرمایا کیوں نہ کیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم تھا اب اسی سلسلے میں بیس یہ واقعات ہیں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا زید بن سانا اور آپ کا جاننے والا یہودیوں کے اندر ایک مستند عالم تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے کھجوریں خریدنی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیمت طے فرمائی قیمت وصول فرما اور کھجوریں ادا کرنے کے لیے ایک مدت کا تعین فرما دیا کہ فلاں تاریخ کو تمہیں کھجوریں دی جائیں گی ابھی کھجوروں کی ادائیگی میں دو دن باقی تھے یہ زید انسانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ کی کمیز اور آپ کی چادر مبارک کو زور سے پکڑا اور بڑا غزبناک چہرہ بنا کر آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہنے لگا کیا تم میرا حقیقت ادا کرو گے اور اے عبد المطلی کی اولاد اللہ کی قسم تم لوگ بہت زیادہ ٹال مٹول کرنے والے ہو مجھے تمہاری اس عادت کا پہلی تجربہ ہے یہ جملے وہ زید بن سانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ آپ دینے میں ٹال مٹول کرتے ہو اور مجھے اس کا بڑا پرانا تجربہ ہے اتنے گستاحانہ جملے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علو جو بارگاہ اقدس میں حاضر تھے آپ نے جب یہ گستاخانہ گفتگو سنی تو اسے زید کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے اے اتقول لرسول اللہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے دشمن تم یہ جملے رسول اللہ کو کہہ رہا ہے جو میں سننا ہوں یعنی سرکار کی بارگاہ میں چاہیے یہ جڑل کہ تو اس طرح کے جملے بولے اور آپ نے اس زید کو بڑے گور کر دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جملے کہتے تو حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالی انہوں نے جب اس کو بڑے سخت جملے بھی کہے اور اسے گھر کر دیکھا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عمر میں اور یہ زید ملسانہ ہم دونوں جو تم کہہ رہے ہو اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کہنے کے محتاج مجھے تم یہ کہہ دو کہ آپ اچھے طریقے سے اس کی کھجوریں ادا کر دیں اور اسے تم یہ سمجھاؤ کہ اپنا مطالبہ اچھے طریقے سے کرے حالانکہ جو قصور ہے وہ سارے کا سارا اس زید نشانہ ہے دیکھیے سرکار صلی صد علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں سے فرماتے ہیں کہ اے عمر تو مجھے یہ کہو کہ یا رسول اللہ اس کو ادا فرما دیں اچھے طریقے سے ادا فرما دیں اور اسے تم یہ سمجھاؤ کہ اپنا مطالبہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں اس انداز میں نہیں کرتے یہ فرما کر سرکار صدی وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا کہ اے عمر جاؤ اور جو اس کی کھجوریں بنتی ہیں وہ اسے ادا کر دو اور اس کے ساتھ بیس سا کھجورے مزید دے دو بیس سا تقریباً دو من کھجورے ہوتی تو سرکار نے کیا فرمایا کہ اے عمر جو کھجورے اس نے مجھ سے خریدی تھی وہ بھی دے دو اور اس کے اوپر دو من کے قریب کھجورے اسے مزید دے دو تاکہ جو تم نے اسے گور کر دیکھا یہ اس کا بدلہ ہو جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور کھجورے تھی وہ بھی مجھے دے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے زید تم بڑے عجیب آدمی ہو تم کے جاننے والے ہو اس کے باوجود تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو کیوں کی کوئی جاہل آدمی ہوتا اور وہ اس انداز میں گفتگو کرتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جاہل آدمی ہے گفتگو کرنے کی تمیز نہیں ہے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے مطالبہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے اس کو اس لیے اس انداز میں اس نے کلام کیا لیکن تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو اس کے باوجود تم نے اس انداز میں گفتگو کیوں کی زید بن انسانہ نے جواب دیا کہ اے عمر بات یہ ہے یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کے کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تورات شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں جو نشانی میں دیکھتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی جو نشانی تورات میں لکھی آپ کے اندر پائی جاتی تھی دو نشانیاں ایسی تھی جو باقی تھی جن کا مشاہدہ بھی باقی تھا ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ جو ان کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کرتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ برداشت اور حلم کا مظاہرہ فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کرتا ہے یہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ حلم کا برتاؤ کرتے ہیں لوگوں کی جہالت بڑھتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری میں اضافہ ہوتا ہے تو میں نے اپنے اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ نشانی ان کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں اور میں نے اس نشانی کو دیکھ لیا میں نے ان کے سامنے جاہلانہ انداز میں بات کی بدتمی کا انداز اختیار کیا ایک جاہلانہ انداز میں ان سے مطالبہ کیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی بدلہ لینے کی بجائے یا مجھے آگے سے کچھ سخت الفاظ کہنے کی بجائے اپنے حلم کا فرمایا اور مجھے مزید عطا فرما دیا یہ کہہ کر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بل اسلامی دینن و بل محمد میں اے عمر تجھے گواہ بناتا ہوں اللہ کے رب ہونے پہ راضی لکھا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو جتنا جہالت کا برتاؤ کرتا ہے جو جتنی بدتمیزی کے انداز میں پیش آتا ہے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز کے اندر کوئی فرق نہیں آتا آپ کے حلم میں کوئی فرق نہیں آتا آپ کی شفقت کے اندر کوئی کمی نہیں آتی آپ کا وہی محبت والا وہی پیارا وہی شفقت والا وہی رحمت والا انداز باقی رہتا ہے اور جس کا سبو زید بن بنسانہ کے اس واقعہ کے اندر موجود ہے اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جسے تقریباً مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے قریش مکہ جن کا طرز عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کے ابتدائی ایام میں کیا تھا ہر کوئی جانتا ہے کتنی تکلیفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے پہنچائیں اعلان نبوت کرنے کے ساتھ ہی آپ کو تنگ کرنا ایزا پہنچانا آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھانا آپ کے سرے اقدس پر معاد اللہ کوڑا ڈال دینا دوران نماز آپ کو پریشان کرنا نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سر اقدس پر معد اللہ اوجڑی وغیرہ رکھ دینا یہ جتنے کام تھے یہ ان مشرقین مکہ نے ان قریش مکہ نے آپ کے ساتھ کیے آپ کے صحابہ کرام کو ستایا آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے آپ کے صحابہ میں سے بعض کو شہید کیا بعض کو پتی ریت کے اوپر لٹایا بعض کو گرم پتھروں پہ گسیٹا کتنے ظلم کتنے ستم کتنی تکلیفیں ان کا دن رات کا شیوا تھی لیکن جب وہی کریش وہی لوگ وہی ستانے والے وہی پہنچانے والے وہی راستے میں کانٹے بچانے والے فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علی وسلم کے سامنے پیش کیے گئے مکہ مکرمہ فتح ہوا مسلمان غلبے میں ہیں قوت میں ہیں طاقت میں ہیں انتقام لینے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت ان سے بدلہ لے سکتے ہیں اس وقت ایک ایک ستانے والے کو ستا سکتے ہیں ایک ایک تنگ کرنے والے کو تنگ کر سکتے ہیں ان تکلیفیں پہنچانے والوں کو قتل کر سکتے ہیں اس وقت کہ جب سارا حرم شریف ان لوگوں سے بھرا ہوا تل دھرنے کی جگہ نہیں کفار اپنے ان واقعات اور کارختانوں سے واقف سرکار کی بارگاہ میں مجرم من کے کھڑے ہیں اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں تول انی فا علم <بِهُم> لوگو آج کیا کہتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تم کیا کہتے ہو ان کا جواب تھا خیرن اخن کریمن وبن کریمن یا رسول اللہ ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے آپ اچھے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ خود بھی اچھے ہیں اور آپ کے والد بھی اچھے تھے آپ خود اچھے ہیں اور اچھے کے بیٹے ہیں سرکاری والن صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے اس وقت ان تمام لوگوں کو ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا آج میں تمہارے بارے میں سلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی لاحم الراہنی مکہ کے جفا کارو مجھ پر ظلم و ستم کرنے والو اے تنگ کرنے والوں پریشان کرنے والوں آج تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی اللہ تمہیں معاف فرمائے وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے یہ فرما کر سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو ارشاد فرمایا الحب چلے جاؤ وہ انت متلاقا تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے تم سب کو معاف کیا جاتا ہے آج تم سے بدلہ نہیں لیا جا رہا آج تم سے انتقام نہیں لیا جا رہا آج تمہیں تنگ نہیں کیا جا رہا چلے جاؤ انت مبتلا تم سارے کے سارے آزاد ہو چشمے فلک نے ایسا حسین منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ اتنے تنگ کرنے والوں کو اتنی قوت اقتدار سلطنت حکومت غلبے اور استحکام کے بعد ان الفاظ کے ساتھ معاف کر دیا جائے ایسا حوصلہ ایسا صبر ایسا ہند ایسا اف یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے اور اسی فتح مکہ کے واقعے کے اندر جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے یہ عام لوگوں میں سے نہ تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو نہ صرف خود ستانے والے تھے بلکہ دوسروں کو برانگیختہ کرنے والے تھے دوسروں کو اکسانے والے تھے جو دوسروں کو بھی برانگیختہ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لانے والے تھے غزہ عہد کے اندر جنہوں نے سرپرستی کی صحابہ کرام کو شہید کیا سب صحابہ کرام شہید کیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید اللہ حمس ربی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا ان کے سینہ مبارک کو چیڑا گیا کلیجے کو دل کو نکالا گیا اور اس کو چبایا گیا اتنا اور اتنا ایزا رسانی کا کام کیا گیا ان سب کے سردار حضرت ابو سفیان ربی اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف اتنی تکلیفیں تھیں جب یہ سرکار کی مارزہ میں آئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا وہی حاکا یا ابا سفیان الم یعنی کام اللہ اللہ اللہ اے ابو سفیان اللہ تیرا بھلا کرے کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تُو یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تُو یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, نہیں, نہیں ابو سفیان نے جب شفقت سے لبریز یہ جملے سنے کہ آج مجھے شرمندہ نہیں کیا جا رہا آج مجھ سے بدلہ نہیں لیا جا رہا آج میرے ماضی کے واقعات مجھے سنائے نہیں جا رہے آج میرے ایک ایک ایزا ایزا رسانی اور ظلم و ستم کے قصے میرے سامنے بیان نہیں کیے جا رہے بلکہ اس کی جگہ یہ فرمایا جا رہا ہے اے ابو سفیان اللہ تعالیٰ بڑا کرے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تو یہ جان لے اللہ کسی کا کوئی معبود نہیں یہ سن کر ابو سفیان ارض کرتے व उम्मी। یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ماں آلامہ کا و ما اوسانہ کا و ما اکرما کا آپ کتنے زیادہ حلم اور برداشت کرنے والے ہیں آپ کتنے سلا رحمی کرنے والے ہیں آپ کتنے کریم ہیں کتنا کرم کرنے والے ہیں کہ اتنی چیزوں کے باوجود مجھے معاف فرما رہے ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معاف نہ کیا تھا جو ہمیشہ مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا جس نے صحابہ کران کو شہید کروایا تھا مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ان سب کی جہالتوں پر غالب تھا ان کے ستم پر آپ کی شفقت و رحمت غالب آ رہی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت یہ رحمت یہ اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ سب کے ساتھ برابر کر کے تھی چنانچہ بہت سے ایسے عبور کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے ان پر لازم نہ فرمائے انہی کے اندر ایک مسواک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنا بڑا پسند تھا بڑی محمد کی مسواک سے نماز سے پہلے سونے سے پہلے سونے سے اٹھنے کے بعد وجوہ سے پہلے گھر میں تشریف لانے کے بعد گھر سے تشریف لے جاتے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرماتے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے یہ مشقت کا باعث نہ ہوتا تو میں ان پر ہر وزو کے ساتھ مسوا کرنا لازم کر دیتا لیکن لازم نہ کیا اس لیے کہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے اسی طرح سرکاری دعان صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پہ شاخ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد ادا کیا کرے لیکن امت مشقت میں پڑ جاتی ہے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو اتنا مؤخر کرنے کا حکم نہ فرمایا اسی طرح سرکار تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم سوم وسال رکھتے ہیں سوم وسال روزہ رکھا بغیر استاری کیے اگلا روزہ شروع کر دیا پھر استاری نہیں کی اگلا روزہ شروع کر دیا پھر استاری نہیں کی اگلا روزہ شروع کر دیا مسلسل بغیر استار اور سہری کے روزے رکھتے جانا اس کا نام سوام وساک ہے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس طرح سوم وساک رکھنا شروع کیے تو صحابہ کرام نے بھی شروع کر دی وہ تو سرکار کو کرتا ہوا دیکھتے اور کرنا شروع کر دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ تم یہ سوم وصال نہ رکھا کرو یہ وصال کے روزے نہ رکھا کرو اس لیے تو تم نے میرے جیسا کون ہے مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے تو سومی وصال خود تو رکھے مگر امت کو اس سے منع فرما دیا کہ امت اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائے گی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے رحمت ہے اور یہی آپ کے حل کی جو بات ہم کر رہے تھے اس کے اندر ایک بڑی اہم بات یاد رکھنے کی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیا جس نے بھی آپ پر ظلم کیا ستم کیا پریشان کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے انتقام نہ لیا جب تک کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو نہ توڑا جائے اگر اللہ کی حدود کی مخالفت کی جاتی ہے اگر اللہ تعالی کے احکام سے لا لاپرواہی کا سلوک کیا جاتا ہے تب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آتے تھے تب اب حضم ناک ہوتے تھے تب وہاں پر حیم کا معاملہ نہ تھا وہاں پر اللہ کی حدود کو قائم کرنے کا معاملہ تھا چنانچہ اس کی ایک مثال دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کیا گیا اور صحابہ کلام نے کہا کہ حضور ان کافروں کے خلاف دعا کریں کہ یہ تباہ ہو جائے تو سرکار نے کیا فرمایا تھا نہیں مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے تو دعا مانگنے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی مارگو میں دعا کیا کی تھی اللہ قومی اے اللہ قوم کو ہدایت عطا فرما یہ مجھے جانتے نہیں یہ کہاں تھا جہاں سرکار کو ایزا پہنچائی گئی جہاں ہمارے آکاشلم کی ذات کو تقریب پہنچائی گئی وہاں آپ نے مو فرما دیا لیکن اس کے برعکس ہم دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں غزبۂ حمبت کا موقع تھا مشرقین کے ساتھ جنگ جاری ہے مشرقین نے اتنے تواتر کے ساتھ تیر برسائے مسلسل برسائے برسائے برسا اتنے تیر برسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کے کی نماز اثر قضا ہو گئے نماز اثر ادا نہ کر سکے قضا ہو گئے اس وقت سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دسے مبارک اٹھے اور اس وقت آپ نے دعا کی اللہ بتنا ہم نعرا اے اللہ ان لوگوں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے مل اللہ قبول ہوں نعرہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے تب جب ان کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو فرق پتہ چل گیا کہ کون سا مقام ہے جہاں صبر کیا جاتا ہے جہاں حلم کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور کون سا مقام ہے کہ جہاں پر علم کا برتاؤ نہیں کیا جاتا بلکہ اس وقت انداز کچھ اور ہو جاتا ہے جب اپنی ذات کو تکلیف پہنچے اس وقت معاف کر دینا اہل کرم کی شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لیکن جب اللہ کی حدود کی مخالفت کی جائے اس وقت غزب ہونا اور اس وقت شدت کا اظہار کرنا یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا طریقہ ہے تو یہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ فرق رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ حلم کا نام لے کر جہاں حلم کا موقع نہیں ہے وہاں پر بھی حلم کا مظاہرہ کر دیا جائے وہ حلم نہ ہوگا وہ دین کے اندر مداحنت ہوگی وہ دین کے اندر سستی ہوگی وہ بے چارگی اور بے نسی ہوگی ایسا موقع وہ نہیں ہے کہ جہاں پر حلم کا مظاہرہ کیا جائے. ایک اور سرکاری دوالا صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا واقعہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے مسلم شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ میں کا پی اور اہل خانہ کے لیے رکھ لیتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے رات کے وقت بڑی بھوک لگی اور اس وقت وہاں پر دودھ کا صرف وہ پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے یعنی سرکار کا حصہ باقی رکھا ہوا تھا ہم نے اپنا حساب پی لیا تھا صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے اب صحابی کے الفاظ یہ ہیں کہ شیطان میرے اوپر سوار ہو گیا مجھے کہنے لگا کہ پی جاؤ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کا حصہ بھی تم پی جاؤ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا اب پینے کے فوراً بعد میرے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ اب جب سرکار صلی اللہ سردم تشریف لائیں گے اور آپ بھوک سے ہوں گے اور آپ اپنا پیالہ پینے کے لیے اٹھائیں گے اور اس میں دودھ نہیں ہوگا تو سرکار تو حضبناک ہو جائیں گے اور جب سرکار غزبناک ہوں گے تو میرے خلاف دعا کریں گے جب میرے خلاف دعا کریں گے تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا اب وہ صاحبی کہتے کہ میں اپنے اندر اتنا خوف زدہ اتنا خوف زدہ کہ میں یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج میں تباہ ہو گیا آج سرکار نے میرے خلاف دعا کرنی ہے جب دودھ بھی ملے گا اور میں تباہ ہو جاؤں گا فرماتے ہیں میں اسی ڈر کے اندر مجھے نیند نہ آئے رات کافی سا گزر گیا سرکار دعالا میں سر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرماتے ہیں صاحب فرماتے ہیں کہ جب سرکار کے آنے کی میں نے آہٹ سنی اب میرا دل کاپنے لگا سرکار صلی سر اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیالہ اٹھایا پیالہ خالی تھا جب پیالہ خالی تھا تو سرکار نے اپنے دستے مبارک کو بلند کیا وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب میں سمجھ گیا کہ اب تو ہاتھ اٹھ گئے اور اب میرے خلاف دعا ہوئی اور اب میں تباہ ہو گیا لیکن فرماتے ہیں کہ سرکار کی شان کریمی پر قربان جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ دعا نہ کی کہ جس نے میرا دودھ پیا اللہ اس کو تباہ کر دے بلکہ سرکار نے دست مبارک اٹھا کر دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ جو ہمیں کھلائے تو اسے کھلا جو ہمیں پلایا تو اسے پلا فرماتے ہیں سابی فرماتے کہ جب میں نے یہ جملہ سنا میں نے اپنے بستر سے چھان ماری اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا سرکار نے فرمایا کہ جا کر بکری کا دودھ دوبارہ دھو کے لاؤ انشاءاللہ دوبارہ مل جائے گا فرماتے ہیں میں گیا بکری کا دودھ دھویا اور مل گیا میں سرکار کی بارگاہ میں آیا سرکار نے دودھ لو فرما لیا فرماتے ہیں کہ اب میری ہسی چھوٹ گئی اب میں ہنس ہنس کے دھواں ہو گیا نے فرمایا تمہیں کیا ہوا میں نے یار آج یہ واقعہ ہوا کہ آپ کی جگہ کا دودھ جو تھا وہ میں نے پی لیا تھا اور میں تو اس خیال میں تھا کہ آج میں ہلاک ہو جاؤں گا مگر آپ نے تو آج مجھے دعاؤں سے نواز دیا کہ اے اللہ جو ہمیں کھلائے تو اسے کھلا اور جو ہمیں پلائے تو اسے پلا یہ ہمارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی تھی کہ اشتعال انگیز مواقع پر بھی اشتعال کا مظاہرہ نہ فرماتے بلکہ اپنی درگزر کا مظاہرہ فرماتے اللہ تبارک بطالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بے چاہی نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم